بات ہو رہی ہے یہ بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک رسالہ ہے ایک عالم جیب کا میرے پاس ایک رسالہ ایک عالم جیت کا جو کہ فصلے کے طور پر لکھا گیا اور وہ کوئی عام فصلہ نہیں ہے جیسے وہ لداخ کے پھتاوا ہوتے ہیں کہ ایک مسئلہ میں کوئی ایک فتوا دے رہا ہے کوئی دوسرا فتو دے رہا ہے بلکہ یہ ایسے مہم مسئلہ ایک عالم کی رہنمائی ہے جس کا واسط پوری امت کے ساتھ دا ہے جب ساتار نے امت پر یدگار کی اور بار بار ہم لوگ شروع ہوئی اس نے مامال بھی لوگ کہتے ہوئے اور لوگوں کے دین کو اور لوگوں کی دنیا دونوں کو سخت نقصان پہنچا اس کے بعد یہ واقعہ لوگوں کے تعداد اسلام لے آئی یہ جنگیز خان کے پر پوتوں میں ایک شخص جو تھا وہ اسلام لے آیا بازران اس نے اپنا نام محبوظ رکھ لیا سونا چاندی اور جواہر لال تقسیم کیے گئے لوگوں نے جمعہ کی نماز با جماعت میں وہ شہید ہوا اس نے بہت سے شریعت کے کام روزہ نماز آج رکار ان چیزوں میں اپنے آپ کو داخل کر دیا شرائط یعنی اسلام کی شریعت کے راستے تو اب وہ کریما ہو گیا اس کے بعد بھی ان کی عادت نما رہی تھی کریمہ پڑھنے کے بعد وہ اسی طرح سے مسلم کے خون کے پیاسے رہے اپنے اقتدار کی خاطر میں اور اصل جو چنگیز ناؤ سے محبت کرتا اس کے ساتھ دوست دو ہوتے اور جو چنگیز ناؤ سے نفرت کرتا کوئی بات میں اب سن کر یہ آواز آتی ہے اس سے دشمنی کرتے شام اور نمک پر حملہ آور ہوتے اس میں لوگوں کو جو اشکال پیش آیا وہ یہ لیٹر دلانا بند ہے کہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا یہ مقابلہ اگر ہم کریں گے تو مسلمانوں کی مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہوگی کیونکہ یہ تو کلمہ پڑھ چکے تو اگر مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہو تو یہ فتنا ہے اس سے دور رہنا اچھا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بڑے ظالم ہیں یہ سب لوگوں کو ان کے اصلی حقوق سے طلب کرتے ہیں دین کے بارے میں بھی انتہائی جرائم کے منتقب ہیں اس واسطے ان کے ساتھ لڑنا فرض ہے تاکہ ظلم کا ہاتھ پکڑا جائے مگر یہ کون کہلائیں گے یہ باغی کہلائیں گے تو یہ پہلے کسی امیر کے تابے تو نہیں تھے کہ اب باغی ہو گئے یہ پہلے کسی خلیفہ کی بہت تھے تیسرے وہ لوگ تھے جو یہ کہتے اور سوچتے اہل حق کہ یہ تو اللہ رب العزت کی شریعتوں کے منکر ہیں ان کے مابہن آپس میں تاتاریوں کے اندر تو ابھی بھی چنگیز خاں کا قانون چلتا ہے اللہ رب العزت کے قانون اللہ کی شریعت پر اس کی شریعت کو بنائی ہوئی کو ترجیح یہ کفوار ہے اور مرتب ہے اس میں حافظ ابنت عملیہ رحمہ اللہ سے فتویٰ پوچھا گیا تو پھر آپ نے یہ فتویٰ دیا اور اس فتوے کو ترقی بالقبول حاصل ہوا پوری امت کے اندر یہ فتویٰ اسلام کی ترجمانی بنا اور اس کے بعد امت نے ڈٹ کر ان کلمہ کو کافروں کا مقابلہ کیا اور اتنے تعمیر نے لوگوں کو جرب دلانے کے لیے لوگوں کو تا کے مقابلے میں ہمت کے ساتھ اٹھنے کے لیے فتویٰ دیتے ہوئے یہ الفاظ کہے اظہار عی اگر تم مجھے دیکھو حافظ ابن تعمیہ کو کہ وہ تاطار کی فوج کے اندر موجود ہے وہ اللہ ری مصحف اور میرے سر کے اوپر قرآن مجید رکھا ہوا ابن سینیا کے سر کے اوپر تو قطلونی مجھے قتل کر دو کہ میں اسی کا مستحق ہوں کہ میں کفار کے اندر اس وقت موجود ہوں ان کا ساتھ دے رہا ہوں ان کی فوجوں میں سے تمہارے سامنے ظاہر ہوا ہوں اور میرے سر پر قرآن ہو اور میں حافظ ابن تیمیہ ہوں تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں پوری امت کے سر کا تاج پوری امت کے اندر وہ عالم کہ فتویٰ کے وقت اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے تو یہ ایک مہم مسئلہ تھا دائیں نہیں آج ہمیں یہ مسئلہ درپیش آج کفار میں یلغار کی ہمارے اوپر یہود النسارا نے تاتار کی طرح اور اس کے بعد وہ حکام جو مختلف بلاد اسلامیہ پر اس وقت حکومت کر رہے انہوں نے ان کے لیے مدد کے دروازے کھول دیے اور مسلمین کے ساتھ ہر وہ ظلم کرنے میں ان کا ہاتھ بٹایا جو ان کے وقت میں تھا یہاں تک کہ داولہ شاد کے ایک عالم عبد الرحمان مکی ان کی تک آپ ون آپریشن خرید لیں اور سن لیں وہ کہتے ہیں کہ ون آپریشن کیا ہے اسلام آباد کے منافق حکمران چوڑے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ مل کر محمدیوں کا قتل کر رہے ہیں یہ ان کی گواہی یہ گھر کی گواہی ہے وہ لوگ جو اس فوج کے ساتھ مل کر کتاب کرتے ہیں ان کا اپنا بیان ہے کیسک موجود ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اگر یہ لوگ ساتھ نہ دیتے تو وہ دوسری جگہ پر آ کر اہل ایمان کے ساتھ یہ سلوک کرنے میں کبھی کامیاب نہ ہوتے اب یہ فتویٰ جو ہے یہ فتویٰ فیمن من دلا الف مفی من شرائ شرائع الاسلام اس کے بارے میں کیا حکم ہے جو اسلام کی شریعتوں کو بدل دے جو زکوۃ کے نظام کو رائج نہ کرے جو تعزیرات اسلامی کو جاری نہ کرے جو یہود النسارہ کے ساتھ جہاد نہ کرے ان سے جزیا نہ وصول کرے جو اہل ایمان کی حمایت اور محبت خیر خواہی اور ان کی حفاظت نہ کرے اور جو کفار کے مقابلے میں اہل ایمان کا ساتھ نہ دے وہ شخص جو حج روزہ نماز یہ سب سے لوگوں کو روک دے یا کسی ایک سے روک دے اس کا کیا حکم ہے شرائی طور پر یہ ابن عملیہ کا مقصود فتویٰ ہے مکمل دلائل کے ساتھ اور اگر آپ اسے سنیں گے تو انشاءاللہ شاء آپ اپنے حالات پر تصدیق دیتے چلے جائیں اگر آپ کو انیس بیس کا فرق بھی نظر آیا تو آپ میرا نام بدل دیں بالکل آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اتنے سہلیہ پاکستان میں کوئی رہنے والا عالم ہے جس نے یہ فتوا دیا اگر نام کو ہٹا دیا جائے سرکار وغیرہ اور علاقوں کے نام بدل دیے جائیں حقیقت یہ ہے کہ میرے ایک عالم دوست نے مجھے سنایا کہ شام کے اندر حکومت نے جب پکڑا نوجوانوں کو اسلامی نوجوانوں کو جہادی نوجوانوں کو جس کو پکڑتے اس کے پاس حافظ ابن تعمیرہ کی کتاب نکلتی ہے یا اس نے کتاب پڑی ہوتی تو شام کی جاہل حکومت نے حافظ ابن تعمیر کی ایف آئی آر کاٹی اور تمام ایئر فورس پر نٹرا دی اللہ کا یہ مجاہد آج بھی ان سے جنگ کر رہا ہے اور کہا جہاں ابن تعمیریہ ملے اسے فوراً پکڑ کر گرفتار کرو یہی اصل مصیبت کی جانب یقیناً ابن تعمیریہ آج بھی اپنے اس لٹریچر کی وجہ سے الحمدللہ للہ کے میدان میں زندہ ہے اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں یہ محاورتن اور حافظ ابن تعمیریہ کے یہ فتویٰ ان کے پڑھنے کے لائق ہے جو دین کو پورے غور و حوص سے سنجیدگی کے ساتھ اپنی نجات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس ڈر سے سمجھنا چاہیں کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ ہم حزب اللہ کا ساتھ دینے سے پیچھے رہ جائیں اور ابن تعلیہ نے بھی کہا کہ اس وقت مسلمانوں کے تین گروہ بن چکے تھے تینوں گروہوں کے بارے میں یہ کہا ایک گروہ وہ ہے جو اہل حق کا ساتھ دے رہا ہے ایک گروہ وہ ہے جو اہل باطل کا ساتھ دے رہا ہے منافقین میں سے متدین میں سے اور ایک گروہ وہ ہے جو کسی کا ساتھ نہیں دے رہا ساحل پر بیٹھا ہے وہ نہ ہو کہ ہزب اللہ اور ہزبو شیطان ٹکرا رہی ہو اور ہمارا حزب اللہ میں شمار ہونے کے لیے کوئی عمل احساس اور کوئی قدم کسی قسم کا اللہ کے راستے میں اٹھے ہی اور ہم بھی ہزبو الشیطان اور گونگے شیطانوں میں رکھ لیے جائیں اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ رکھے امیر اگر <تصفح> اس کی سڑک کسی کو ہے دو تین چار گھنٹے نکال سکتا ہے تو میں نے اسے مختصر کر لیا رسالے کو فوٹو کاپی میں مختصر کر کے اس قابل کر لیا ہے میرے پاس اس وقت تیس اس کی کاپیز ہیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو انشاءاللہ میں خادم ہوں جس قدر مجھے تھوڑا بہت علم ہے میں اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں آپ کو انشاءاللہ وہ منتقل کر سکتا ہوں اس کی تمام سمجھ تو اس کے لیے اگر کوئی پروگرام بنانا ہو تو میں آپ کے پاس بنا لیکن ٹھیک ہے ہیں ہم انشاءاللہ جی ٹھیک ہے نہیں جب بندے مقرر کرنے کا مگر مغرب کے بعد میرا خیال ہے آپ کو بتا دیجیے کوئی نہ یہ ہے تو بات یہ تو ہے سونا تھا کس میں سے چلا لیتے ہیں صبح خاص جمعہ سے پہلے مناسب نہیں شران جمعے کی تیاری ہے سب نے کرنی ہے جمعہ کے بعد چلو جدھر بھی ہے عبد الرکیم ڈاکٹر صاحب کا جمعہ سنے گی ان شاء اللہ یہ تو اپنی طرف سے آپ نے فیصلہ کر دیا کسی نے فیصلہ بھی کیا یہ تو ہاں بس فوراً بات یہ ہے کہ لوگوں نے کھانا کھانا ہے جی جمعہ کے بعد فوراً آپ اصل کے بعد رکھیں گے یا مغرب کے بعد رکھ لیں اچھی طرح سو کے ہیں مغرب کے بعد کوئی سوئے گا تو میں اسے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کیا نیند پوری کریں یا کھانا سنیں یہ رساللہ ایک مہم موضوع ہے یہ معمولی بات نہیں اس میں لوگ جو ہے اب بھی پریشان ہیں جس طرح اس وقت پریشان تھے میں یہ جانتا ہوں ابھی تک بھی دلائل کے اندر وہ بصیرت نہیں ہے کہ جو لوگوں کو پوری طرح سے ان حکام کی پہچان کروائے مغرب کے بعد چلیں لیٹ تک جب تک بھی چلتا رہے سو کے اچھی طرح خوب اپنے آپ کو فریش کر کے نہا کے آ جائیں ان شاء اللہ ٹھیک ہے جی میں تو آ رہا ہوں مجھے تو آتے ہیں تو رتلا اثر تک چل سکتا ہوں انشاءاللہ شاء بعض دوستوں کا خیال ہے کہ سارا پورے پر آ جائے یا پھر دوست پہنچ جائے میرا یہ بھی مسئلہ ہے وہ کرنے کے لیے آئیے تکلیف میرا پروٹ ہے